بسم اللہ الرحمن بسرحمن الحمی الرحمۃ اللہ علیہ وحمد الرحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حسین مجمع خران اور میرا نشین خران کرم باقم سامع کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے ساری کتاب و فق میں سے باب الا کا درس نمبر دو اور یہ آخری دو ہے چھوٹا باب ہے جی ایک پر ورقے پر مشتمل تو اسی کا دوسرا اور آخری درس ہے. اس میں کل آپ کو بتایا تھا اگر کوئی شاد اعلا کا شکار ہو جائے چار مہینے سے زیادہ یا چار مہینے کا تو چار مہینے کا اس نے اعلیٰ کیا قسم کھایا اپنے دوجا کے پاس نہیں جانے کا پھر اس نے اس سے پہلے اگر رجوع کریں تو اس کو کافارا واجب ہے قسم توڑنے کا کیونکہ اس نے قسم کھایا تھا یا ایک بندہ نے ہمیشہ کے لیا چار مہینے سے زیادہ کا اس نے قسم کھایا دو کے پاس نہیں جانے کا پھر یقینی بات ہے شریعت جو چار مہنے تک خاتون کے انتظار کا حکم دیتا ہے چار مہینے کے بعد اور حاکم اسلامی یا وہ خاتون خود جو ہے اس کو دو کاموں میں سے ایک میں مجبور کریں گے یا وہ تلا دے دیں یا رجوع کریں ہاں تو یقینی بات ہے تلاش دے دیں تو پھر اس کو کفارہ لازم نے تلا دے دیا اگر اس نے رجوع کیا دوبارہ تو یقینی اس نے چونکہ ہمیشہ کے لیے روجیہ کے پاس نہیں جانے کا قسم کھایا تھا اور وہ لہٰذا اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا ہاں جی قسم توڑنے کا کفرہ دینا پڑے گا وہ قسم توڑنے کا کافرہ کیا ہے یہ اس مرد کے لیے بھی ہے ویسے بھی آپ جب بھی کوئی نئے کام کے لیے قسم کھایا نئے کام کے لیے ہاں جی پھر آپ نے اس کو توڑ دیا تو وہاں بھی یہی کفھارہ ہے کفارۂ قسم ہمیشہ یہی ایک ہی چیز ہے جو بھی بیان ہو رہا ہے ہاں جی کافرہ قسم آپ لوگ ذمہ رہے کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھایا مثلا روزہ رہنے کا قسم کھایا کوئی کام کرنے کا آپ نے کوئی قسم کھائی کہیں جانے کا کہ آپ نے قسم کھائیں البتہ کچھ لوگوں کا عادت ہو کے زبانی عادت ہو کے قسم کھاتے ہیں وہ نہیں ہے سنجیدگی کے ساتھ ہیں مکمل ارادے کے ساتھ بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں ارادے کے ساتھ تو وہ قسم شری قسم ہوتے اور وہ بھی البتہ اللہ کے ناموں کو بیچ میں لا کے اللہ کی قسم بول دیا واللہ اللہ بلّا کہ ان دیا طلّہ کہندیا اس طرح اللہ تعالیٰ کے آسما الحوشنہ کے بیچ میں اللہ کی قسم کھائیں تو اسے صورت میں جو ہے پھر حکم جو ہے اس پر ہم اس قسم کو پورا کرنا ہوگا قلم نہیں کریں گے قسم توڑنے کی صورت میں پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا یہ فرما دیں اور کفارت المین قسم توڑنے کا کفارہ یمین قسم کو بولتے ہیں ہاں جی یمین تو کفارت الیمین جو ہے قسم توڑنے کا کفارہ ہرا یہ الگ تاخیر یا تین چیزیں بتا ان چیزوں میں سے جو بھی آپ نے کرنا ہے ان میں سے ایک کو کرنا ہے تحریر کے مطلب کیا ہے دو چیزوں میں سے ایک کو کرنے ہے دونوں کرنے واجب ہیں دو چیزوں میں جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس طرح یہاں تین چیزیں دے رہی ہیں تین چیزوں میں سے جو بیاب کریں آپ کے لیے اختیار ہے فرمات اعلیٰ تاہیریں بنا برتا اختیار ہیں کہ ششمیں میں بین میں کھانا کھلانے میں و ایک ساکھ کپڑا پہنانے ول کے غلام آزاد کرنے میں ہاں جی یہ تین چیزوں میں آپ کے لیے اختیار ہے یہ تین چیزیں نہ ہو تو پھر ایک اور چیز ہو اس میں پھر اخ... وہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہے ان تین چیزوں میں تو پہلے مرحلے میں ہاں جی اگر آپ نے قسم توڑا تو آپ کے لیے کفارہ الیمین قسم توڑنے کا فرق اللہ تاخیر ہے یعنی آپ کی مرضی ان تین چیزوں میں سے جو بھی آپ ادا کریں جس کی صورت میں بھی آپ ادا کریں قسم کا کفارہ اور کیا بین نلیتا میں کھانا کھلانا اقسال لباس پہنانا اور عید کی غلام آزاد کرنا ہے وہ غلام آزاد کرنا تو ایک غلام آزاد کرنا لیکن کھانے کتنے لوگوں کو کھلائیں کپڑا پہنائیں تو کتنے لوگوں کو کھلائیں کپڑا پہنائیں؟, پہنائیں وہ بان فرمانے ہیں ول عام کھانا کھلانے کے صورت میں اور کپڑا پہنانے کے صورت میں قلعہ ہمیں یہ دونوں کام کف قسم کے کپھار میں یہ دونوں کام بھی اشرت مساکین دس مسکین کو ہے اشرت دس مساکین مسکین کے جب میں دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ہاں اگر آپ کھانا کھلائیں تو دس مشین کو کھانا کھلانے تو آپ کے روزے کا کفر آدھا ہو گیا یا کپڑا پہنائیں تو دس مشین کو ہم نے کپڑا پہنایا تو آپ کا جو ہے کفر آدھا ہو گیا قسم کا یا ایک غلام آزاد کر دیا تو آپ کے قسم کا کفر ادا ہو گیا فرماتے ہیں پہلا سٹپ تو یہی ہے ان تین چیزوں میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں البتہ ان تین نو چیزوں پر یقیناً پیسہ خرچ ہوتا ہے ہاں جی غلام کا کھانا کھلانے میں بھی پیشہ خرچ ہوتا ہے مال خرچ ہوتا ہے اور کپڑا پہنانے میں مال خرچ ہے غلام آزاد کرنے میں مال خرچ ہوتی ہے پر مطلب ان تین چیزوں میں سے جو بھی کریں پہلا سٹیپ تو یہ ہے ان چیزوں میں سے تین میں سے جو آپ کر سکتے ہیں کروں آپ کی قسم کا کفر ادا ہو جائے فائن لم دل لیکن آپ کو قدرت نہ رکھتا آپ کے بس اتنی مالک گنجائش نہیں کہ آپ دس مسکنوں کو کھانا کھلائیں یا جو ہے دس مسکنوں کو کپڑا پہنیں یا غلام آزاد کریں ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی آپ کا قدرت نہیں ہے یہ منات ہے پہلے سے تو یہ تین چیزیں ہیں اگر ان تینوں میں سے کسی پر بھی آپ کو قدرت نہ ہو فائنلہ میں یادیں اگر قدرت نہ اللہ احاد من حاظ صلاثہ کسی ایک پر بھی اللہ احادر کسی ایک پر بھی منہ حاظِ ثلاثہ ان تین کا فراد میں سے ہاں جی کھانا کھلانا دس مشکل کو کپڑا پہنانا دس مشکین کو یا ایک غلام آزاد کرنا تو ان تین کاموں میں سے اگر کوئی ایک بھی کسی ایک پر بھی قدرت نہ رکھتا تو پھر اس کے بعد والے اسٹیپ کیا ہے وہ دوسرا اسٹیپ ہے فوجہ پھر واجف علیہ شاعت پر اسوم اس روزہ رکھنا صلاح سے تین دن تا ہاں جی پھر تین دن جو ہے وہ پھر روزہ رکھیں اگر وہ پہلا تین کر سکتے ہیں تو وہ کریں ہاں جی وہ مقدم ہے وہ زیادہ افضل ہے مقدم ہے کھانا کھلانا دس مسکین کو دس مسکین کو اور کپڑا پہنانا غلام ہے اگر یہ جو افضل کامی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ نہیں کر سکا چونکہ ان پر پیسہ خرچ ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا راہ حال قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تین دن روزہ رکھے خواجہ علاسو علیہ واجب پر اصوب نظر رکھنا صلاح تاج تین دن خوب آپ ان فرمائے رجوع کریں گے ہاں جی پھر جو ہے کہفارہ اچھا اب آپ نے کپرہ ادا کر لیا کپرہ ادا کرنے کے بعد آپ وہ مرد اپنے زوجہ تک رجوع کر سکتے ہیں ہاں جی یہاں اس نے اس سے پہلے رجوع کرنا چاہیے جب یہ رجوع کریں یہاں یہاں چونکہ اس نے قسم کھایا زوجا کے ساتھ اچھا بیوی کے سچے جو اس کی مخصوص حقوق ہوتے ہیں ہاں جی وہ انجام نہیں دینے کا اس کی خلاف ورزی کرنے کا اس حق کو روکنے کا قسم کھایا تھا ابھی رجوع سے مراد بھی اسی حق کو ادا کرنا مسا تھے والفے اور رجوع سے مراد کیا ہے رجوع کیا ہوا رجوع یہ ہے ہوا بن نیک ہی نیک یعنی زوجے کے ساتھ اسی مخصوص رابطے کو نیک بولتے ہیں زوجے کی وہ مخصوص حق ہو تو اس مخصوص عمل کے ذریعے سے رجوع کریں گے یعنی اس کے ساتھ جو ہے اِن لم یمن اگر اس کے لیے نہ ہو اور اس کام سے اس کے ساتھ جو ہے اس کے مخصوص حق کو ادا کرنے میں نہ ہو کوئی رکاوٹ منع نہ کرے کوئی کوئی معنی ان ضروری ان کوئی ضروری رکاوٹ اس کے لیے کھڑا نہ ہو جائے بیوی کے ماسوس کو زیادہ کرنے کا کل مہاراج جیسے بیمار ہو وہ شاعت اس نے زبان سے تو رجوع کر لیا لیکن ابھی وہ زوجا کے پاس نہیں جا سکے کیونکہ خود بیمار ہے اس کے لیے وہ چیز وہ خود کے لیے نقصان دہ ہوئی بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے وہ نہ جا سکے اس کے پاس بیوی کے پاس یا وہ بہ دل مسافتیں وہ دور ہے مسافت دور ہے سفر میں سفر میں تو دوری سفر کی وجہ سے ہاں جی بو دل مسافت مسافت دورے بین انجو کے درمیان میں ہاں جی تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ابھی فوری تو پر رجوع کیا زبان سے تو بول دیا نہیں فوری تو پر بیوی بی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں اس کے حقاعدہ نہیں کہہ سکتے ہیں وما بھی ہوما اور جو بھی ان جیسے ان دونوں جیسے ان دونوں سے شواد رہنے والے من الموانی کوئی رکاول متبینت واضح ایسی کوئی واضح رکاوٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے رجوع تصور تو ہوگا زبان سے کہنے کے لیکن ایسا کوئی مواضع رکاوٹ ہو تو پھر جو ہے ہاں جی پھر کیا ہوگا فائن مانا آو امراً حاق ادا اس کو پھر اس دوجہ کے مقصود حکومت ادا کرنے میں اس کو روکیں امن حاق ادا اس کا کوئی کام جیسے بیمار والا دوری سفر والا ایسے کوئی کام اس کو دو کے پاس جانے سے روکیں تو کیا کریں پھر رجوع کس طرح ہوگا تو, تو آسے رجوع تو سے پاس جانا تھا وہ تو نہیں جا سکتے ہماری کی وجہ سے یا سفر کی دوری وجہ سے تو واجب والے تو اس مرد پر واجب ہیں یا فیا یہ کہ رجوع کریں اپنی زوجہ کی طرف اس کو بیوی کے چھت سے رکھنے کے لیے دل میں ارادہ کریں واجب رجوع کریں بے دل سے دل سے رجوع کریں ہاں جی وہ اظہار اور ظاہر کریں بھی لسانی زبان سے اور کہتے ہیں اپنی بیوی کو میں نے رجوع کر دیا ہے اپنی قسم سے اور کب حر بھی ادا کھان دیا وقال اور کہہ دیں رجا تو میں نے رجوع کیا انہا ان یمینی اپنی قسم سے جو میں نے کھایا تھا اس کے ساتھ بیوی کے پاس نہیں جانے کے جو قسم کھایا تھا میں نے اسے اس رجوع کر دیا وہ زبان سے بولیں اردو یہ کہنا جو ہے دل دل میں بھی دل سے بھی رجوع کریں زبان پر بھی وہ ظاہر کریں اور زبان سے کہہ دیں راجات تو ان یمینی میں اپنے قسم سے رجوع کر دیا یہ جملہ وہ بول دیں بیوی تا یہ بات پہنچا دیں لیکن اس کے لیے زبان کون سی زبان میں کہ عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے بیا لوقات کسی بھی زبان میں ادا ہوا اس مطلب کو ادا کریں کہ میں نے رجوع کر دیا ہے جازہ جائے سے عربی زبان کوئی شرط نہیں اپنا اپنی, اپنی مالی زبان میں ادا کر سکیں یہ بات بات ختم آ گئی آگے فرماتے ہیں ولاح لفہ اگر کسی نے قسم کھایا ہاں جی اپنے زوجہ کے پاس نہیں جانے کا اس کا یہ محسوس حکم حق ادا نہ کرنے کا وہ آین اور اس نے معین کیا مدتاً اقل من البات ایک مدت جو کمتر ہو چار مہینے سے تین مہینہ دو مہینہ اپنی بیوی بی کے پاس نہیں جانے کا اس کا محسوس ادا نہیں کرنے کا قسم کھائیں تو کیا اس کو بھی الا کہیں گے فرماتے ہیں لے سے بھی الہ شرم اس کو الا نہیں بولتا ہے الا ایک مخصوص قسم میں 4 مہینہ یا اس سے زیادہ کا قسم کھائیں بیوی بی کے پاس نہیں جانے تو اس کو الا بولتے ہیں اگر اس سے کم کا قسم کھائیں تو اس کو الا نہیں بولتے شرم وکانا لیکن ظال کا اور تھا یہ اسکم کی تاریخ طور ترقی فضا جام انشاء اللہ دور جہالت میں یہ چیزیں تھا تو خلی ظال کے اس وجہ سے تار رضح متارث و شرط مطحرہ ہاں جی شر و شرط مطحرہ اور اللہ نے خواتین پر رحم کیا احسان فرمایا ان کے خاص انعام کا ہی کیا کہ اگر ایک مرد نے قسم کا ایک سال کا تو یہ اس کی قسم اس پر توڑنا ہوا جیسے چار مہینے تک انتظار کا میں اس کے بعد یا تلاش دے دیں بیوی کو یا جو ہے قسم توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کر کے اس کے ساتھ نارمل زندگی گزاریں ہاں جی اس کو اس طرح پاون کیا تاکہ اس خاتون کی زندگی عذاب میں نہ ہو والا تو یہ جو ہے دین اسلام کا خواتین آپ کو شروع میں پتا تھا اسلام نے خواتین کے حقوق میں جو دفاع کیا ان میں سے یہ بھی ہے علاقہ مسئلہ مطلب اس سے پہلے زہار بھی تھا ورنہ پہلے زمانے میں دوڑ جعلمی تھا اس نے دس سال کی وجہ نے قسم کھایا تو بیچارہ خاتون کو ایسے ہی رہنا پڑتا تھا وہ ہاں جی اور وہ بھائی میں نے قسم کھایا بول کے وہ پڑے رہے تو اس کا جوجہ بھی ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوگا ہاں جی وہ اپنے حق ہاں نہیں لے سکیں گے کی کیونکہ میں نے قسم کھایا اسلام نے آسان کیا اور میں چار مہینے تک خاتون کو انتظار کا حکم ہے چار مہینے کے بعد مرد کو مجبور کیا کریں گے حاکم اسلامی اگر حاکم اسلامی نہ ہو تو شریعت نے خود خاتون کو حق دے دیا اٹھاتی دے دیا کہ وہ چند علماء کو یا ایک دو علماء کو یا گھانجے رشتے داروں کو ترفین کے جمع کر کے ان کے سامنے بولیں اور اس مرد کو بولیں بھائی جو ہے میرے ساتھ فیصلہ کر لیں یا ساتھ رہنے تو رکھو قرا دے کے نہیں رہنے تو تلا دے دو ہاں اس طرح لگا پھر وہ دونوں کے تیار نہیں تو خاتون ختم کے لئے اختیار دے دیں تو یہ نکاح کو فسخ کرے سب کے سامنے بول دیں میں نے نکاح فسخ کر دیا تو نکاح فسخ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ خاتون اپنا ادا پورا کرے گا اور ادا پورا کرنے کے وہ جس سے چاہیں شادی کر سکیں گے آگے فرماتے ہیں ولو لحا یہ آگے جو عام قسم جو ہم لوگ کھاتے ہیں میں تین دن روزہ رکھوں گا بول کے قسم کھاتے ہیں کسی نے قسم کا میں غلام آزاد کروں گا نماز پڑھوں گا حج کروں گا اسم کی قسم نیکا کا فرماتے ہیں غلط کسی نے قسم کھا بھی تھا کوئی غلام آزاد کرنے کا او حجن یا حج کرنے کا اوسلاطن یا کوئی نماز کا مثلا نماز تجویز پڑھنے کا تحاجت کا مثلاً اور میں نہیں آخوشن روزہ رہنے کا یا مثلاً جمعرات روزہ رہنے کا جمرات کو پیر کو مثلاً تو کیا ہوا قسم کھائے تو لازم ہو تو لازم ہوگا اس مرد کے اوپر ادا و ادا کرنا مع الدمہ وہ چیز جو نے لازم کیا ہے کے کی النف سے اپنے اوپر حج کی قسم کا ہے کرنا ہوگا روزے کی قسم کا ہے روزہ رہنا ہوگا نماز کی قسم کا نماز ہے. رہنا ہوگا کوئی صدقہ دینے قسم کی خدقہ دینا ہوگا فائنلام یادیں اور اگر اس نے قسم تو کھایا بھائی جو ہے حج کرنے کے لیکن اس قدرت نہیں رکھتے کے روزہ رہنے کے قسم کا روزہ نہیں رکھتے تو کیا کریں وہ جب وکیل کا تو پھر اس کو جو پر بیان ہو گیا اس کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا جو کہ آپ نے بولی یا دس مستری کو کھانا یا دس کو لباس یا اغلام آزاد کرنا ان تین کاموں سے ایک اگر اس کی گنجائش سے نہیں ہے تو تین دن روزہ اس پر کفارہ دینا واجب ہے فرماتے ہیں لیکن فنلم یادل اگر بیچارے کے بعد وہ قدرت نہیں رہتے کفارہ تینوں کہاں میں سے کوئی بھی وہ نہ ہو صدقہ دے سکتے ہیں نہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں نہ لباس پھر نہ غلام آزاد اور نہ تین دن کا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کسی ایک پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو کیا کریں فن الم یادل علامہ الزم جو چیز پر اپنے پر قدرت نہ رہتا ادا کرنے کا علامہ اس چیز پر جو الزمہ جس کو اپنے آپ کو پابند کے ذریعے سے وہ عمل بھی نہیں کر سکتے آواج بھی نہیں کر رکھ سکتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ولا اللہ کَفارہ تو اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہیں۔ تو پھر کیا کریں تو وجہ توبعت ہو تو پھر اس کو توبق نے واجف ہے کیا انجم کی قسم نہ کھائیں جو کھایا یہ اس کو توڑا تو اس پر گناہ ہو گیا اس گناہ کا توبق ہے وجہ توبہ توبق نے اللہ کی طرف ولی الصفار اللہ سے اس غلطی پر معافی مانگیں ہاں جی معافی مانگیں یہ اس طرح اس کے اللہ گناہ باشا جائے گا اب آگے فرماتے ہیں پہلے والے وہ جو حکم جو ہے ہاں جی اپنے زوجہ کے ساتھ قسم کھایا تھا ایک مرد نے تو اس کے رجوع کے بارے میں کہا تھا کفارہ پہلے ادا کریں گے پھر رجوع کریں گے پھر بیوی بی کے پاس جائیں گے تو اس سے چلے فرماتے ہیں والا ہاں جہاں تک کوئی ضرورت نہیں ہے لہو اس مرد کو فی حل فی اس کی قسم کھانے میں بغیر آسماء اللہ اللہ تعالیٰ کے آسماں اللہ کے کی علاوہ کسی اور چیز کا قسم کھایا ہو تو یضرہ یہ کہ وہ منتظر رہیں اللہ استطاعتی ان کا افراد میں سے کسی کے استطاعت کا علائصاعطی الفارت کا کی استطاعت کا انتظار کرنا واجب نہیں ہے وہ بھی دل سے اس نے رجوع کر لیا تو دو جا کے بعد جائیں کا جب مستطیل ہو جائیں دے دیں بعد میں بھی دے سکتا اگر اس نے اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی اور چیز کا قسم کھایا اس نے بول دیا کعویہ کی قسم مثلا امام کی قسم بول دیتے ہیں پیغمبر کی قسم بول دیتے ہیں یا تو اس قسم کھایا اللہ کے آصما الحسن میں سے کسی کی قسم نہیں کھایا اللہ ولّہ بل رسمت علیہ اس طرح نہیں بولا تو فرما دی تو پھر وہ مرد اپنے اگر وہ رجوع کرنا چاہیں قسم کو توڑنا چاہیں چونکہ اس 4 چار مہینے سے زیادہ قسم کھایا تھا تو وہ قسم توڑنا چاہیں یا چار مہینے کا چار مہینے کی قسم کھایا تھا اس سے پہلے توڑنا چاہیں تو اگر اللہ کے اصماء اللہ اصما الحسنہ کے علاوہ کسی اور چیز کا قسم کھایا ہے تو اس کو کفرا ادا ہونے تک رجوع کرنے میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے وہ رجوع پہلا کریں کفر بعد میں بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی کے اسما الحسنیہ قسم کھایا تو پہلے قسم ادا کرے گا کفرا ادا کرے گا غلام ادا میں کھانا کھلائے گا یا تین دن روزہ رہنے وہ روزہ پورا کرے گا اس کے بعد پھر بیوی بی کی طرف رجوع کریں گے بیوی بی کے پاس جائیں گے تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کی قسم کھانے میں اور اس کے علاوہ کیسے اور چیز کا مقدس قسم کھانے میں یہ فرق ہے ہاں جی فرمائے والا حضرت کو اللہ حسم کو فی حال ہی اس اس قسم میں جو بغیر آصماء اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کی علاوہ کیسے اور چیز کا قسم کھایا ہے آئین تجریہ کے وہ انتظار کر لیں اللہ استطاعت کا فرق کا فرق کے انتظار کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے وہ رجوع کریں گے کب بعد میں دیں گے لیکن اللہ کے آسماں کے قسم کھائے تو پہلے کا حرا پورا کریں گے پھر قسم کھائیں گے تو یہ ایک قسم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے اور الحمدللہ یہ بات بھی ختم ہوا